رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کے دن تو بہت کم ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان تھوڑے سے دنوں میں مسلمان کو بہت زیادہ ثواب کمانے کا موقع دیا ہے کبھی روزہ رکھ کے کبھی قرآن پاک کی تلاوت کر کے کبھی رات کو تراوی اور تحجد ادا کر کے اور کبھی احتکاف بیٹھ کر اور کبھی رمضان کے آخری اشرے کی تاک راتوں میں جاگ کر شب بیداری کا اہتمام کر کے میرے بھائیوں ان عبادات میں سے آج ہم اعتکاف کے موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے کیونکہ اعتکاف کے دن قریب ہیں اس لیے چاہتا ہوں کہ اعتکاف کا حکم اعتقاف کے مسائل اور احتکاف کے احکام آپ کے سامنے رکھوں میرے بھائیو عربی میں اعتقاف کا مطلب ہوتا ہے جم کر بیٹھ جانا یعنی کہ اللہ تبارک و کی عبادت کے لیے مسجد میں جم کر بیٹھ جانا اس کا نام اعتقاف ہے اور اعتقاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مستحب ہے فضیت والا عمل ہے جناب ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں کرتے کرتے تھے دس دن اتقاف بیٹھا کرتے تھے اور جس سال آپ فوت ہوئے اس سال آپ نے بیس دن کا اعتکاف کیا اور افضل اعتکاف رمضان کے مہینے کے آخری دس دنوں کا ہے چنانچہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ شاد فرماتی ہیں کہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تکیف العشر الاخر من رمضان حتی توفاه اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری اشرے میں رمضان کے آخری دس دنوں میں اتاف بیٹھا کرتے تھے حتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو فوت کر لیا یہاں پہ آپ کی فوتگی کا اعلان کون کر رہی ہیں جناب عیشہ ام المؤمنین ایشا کہتی ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ فوت ہو گئے اور فوت ہونے کے بارے میں ذکر کون کر رہی ہیں آپ کی بیگم ہماری ماں اور وہ خاتون جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ محبت جس سے ہے وہ ایشا ہیں تو وہ ایشا بھی کیا کہہ رہی ہیں کہ آپ فوت ہو گئے اسے پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں تو میرے بھائی ہمارا موضوع کیا ہے اعتکاف تو اعتقاف آپ کی سنت ہے مستحب عمل ہے فضیلت والا عمل ہے جو اعتقاف بیٹھے گا اس کو ثواب ملے گا لیکن اعتقاف بیٹھنا واجب اور لازمی اور ضروری نہیں ہے لیکن اس وقت اعتقاف واجب ہو جائے گا جب کوئی آدمی یہ منت مان لے نظر مان لے کہ میں اللہ کے لیے اعتقاف بیٹھوں گا امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں ہمارے دوسرے خلیفہ جناب عمر فالوک رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ اِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَةِ اَنْ اَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ فَأَوْفِ بِنَذْرِكِ عمر فالوک کیا کہہ رہے ہیں ان کے الفاظ کے اوپر غور کیجئے گا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول۔ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جاہلیت کے زمانے میں کفر کے زمانے میں شرک کے زمانے میں یہ منت ماننی تھی یہ نظر ماننی تھی کہ مشر حرام میں ایک رات احتکاب بیٹھوں گا آپ نے فرمایا اپنی نظر کو پورا کرو چنانچہ جناب عمر فاروق نے ایک رات کا مشر حرام میں اعتقاف کیا میرے بھائی حدیث کس کتاب کی ہے بخاری شریف کی اس کے اوپر ذرا غور کی دیئے بڑے دھیان سے بڑی توجہ سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب عمر فاروق بتا رہے ہیں کہ میں نے منت مانی تھی تو آپ نے حکم دیا کہ اپنی منت کو پورا کرو اسے پتا چلا کہ اگر کسی نے یہ منت مانی ہو کہ میں اللہ کے لیے اتکاف بیٹھوں گا تو اس کو پر اتکاف واجب ہو جاتا ہے ایسی منظر کو پورا کرنا ضروری ہے جو اللہ کے لیے ہو اور نیکی والی ہو دوسرا مسئلہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ عمر فاروق نے یہ منت کم مانی تھی جب مسلمان تھے جب کافر تھے جب کیا تھے میرے بھائی ذرا بولے نہ پتا چلے آپ میرے ساتھ ہیں جب کافر تھے مسلمان نہیں تھے زمانہ کفر و شرک میں انہوں نے منت مانی تھی کہ اللہ کے لیے مشتے حرام میں ایک رات اتقاف بیٹھوں گا میرا سوال آپ سے یہ ہے کیا یہ مکہ کے کافر اپنے زمانہ کفر میں اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے مسجد حرام میں اعتقاد بیٹھتے تھے کہ نہیں بیٹھتے تھے بلکہ دیگر احادیث کا مطالعہ کریں قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا وہ حج کرتے تھے حج کرتے ہوئے مینار جاتے تھے حج کرتے ہوئے مضلفہ جاتے تھے حج میں اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے تھے بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے بیت اللہ کے متولی تھے بیت اللہ کے منتظم تھے بیت اللہ کے بانی تھے اس سب کے باوجود وہ کافر کیوں تھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے بھائی اور کریں اعتکاف اللہ کے لیے بیٹھتے تھے اور کسی دربار پہ جا کر نہیں کسی قبر پہ جا کے نہیں مشتے حرام میں اعتکاف بیٹھتے تھے طواف کرتے تھے کسی قبر کا نہیں بیت اللہ کا حج کرتے تھے پھر بھی کافر پھر بھی مشرک پھر بھی ان سے جہاد کیا گیا پھر بھی ان کے اوپر تلواریں چلائی گئیں کیوں جرم کیا تھا ان کا جب وہ اللہ کو مانتے تھے اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ کو معبود مانتے تھے پھر ان کو, ان کو کافر کیوں کرار دیا گیا ان کے اوپر تلواریں کیوں چلائی گئیں ان سے جہاد کیوں کیا گیا غور کرے میرے بھائی اگر یہ جواب آپ نے اچھی طرح جان لیا تو آپ کو پھر توحید اور شرک کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی ان کا جرم قرآن پاک سے پوچھیں ان کا جرم یہ تھا کہ وہ شفا دلہ کہتے تھے کہ ان کی پوجا ہم اس لیے کرتے ہیں لات کو ہم اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں لات ازا ابل کو وہ کیا مانتے تھے اللہ کے ہاں سفارشی کہ یہ ہمارا اللہ اور ہمارے درمیان واسطہ ہیں یہ اللہ اور ہمارے درمیان وسیلہ ہیں ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں اور یہ اللہ سے بات کرتے ہیں تو ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں گیارہویں اس بارے کی یاد میں نے آپ کے سامنے پڑی ہے اور تیسویں اس بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ما اللہ اللہ آپ ان سے پوچھیں کہ کیوں عبادت کرتے ہو اس کی ان بتوں کی اس لات کی اس عزا کی اس حبر کی کہیں گے اس لیے تاکہ ہمیں یہ اللہ کے قریب کر دیں جی میرے بھائی ان دو آیتوں کے بعد اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کیا اہل مکہ ان بتوں کو جن کی وہ پرست کرتے تھے اصل مانتے تھے نہیں اصل کس کو مانتے تھے اللہ کو اور کہتے تھے یہ واسطہ ہے, یہ وسیلہ ہے یہ سفارچی ہیں یہ بزرگ ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ نے کہاں کی بات کہاں سے جا کے ملا دی آج کا مسلمان جن قبروں کو پکارتا ہے جن قبر والوں سے مانگتا ہے وہ تو بزرگ تھے اور یہ لات ہوبل ازا یہ تو بت ہیں وہ بدھ تھے یہ بزرگ ہیں دونوں میں فرق ہے سمان زمین کا نہیں میرے بھائی یہی ہماری غلط فہمی ہے بحالی شریف کھولئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ علوما صحابی رسول ہے ان سے پوچھیے لات کیا تھا کہتے ہیں کان اللہ تجول یل سویق الحجاج عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں لات ایک آدمی تھا آدمی آپ کہتے ہیں لات تھا عبد اللہ باس کیا کہہ رہے ہیں لات ایک آدمی تھا اور عام آدمی نہیں تھا برا آدمی نہیں تھا بدماش نہیں تھا بلکہ اتنا اچھا آدمی تھا کہ ہادیوں کی خدمت کیا کرتا تھا ہادیوں کو سٹو پلایا کرتا تھا اب جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے نام پہ یادگار کیمپ کر لی گئی اب جب یادگار کے پاس آتے تھے مقصد یادگار نہیں ہوا کرتی تھی مقصد وہ پتھر نہیں ہوا کرتا تھا مقصد وہ بزرگ تھا جس پتھر کے پیچھے تھا جیسے آج کے کئی مسلمان کلمہ پڑھنے والے قبروں پہ آتے ہیں جب قبر والے سے مانگتے ہیں قبر والے سے رابطہ کرتے ہیں مقصد وہ پتھر نہیں ہوتے جو قبر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں مقصد وہ بزرگ ہوتا ہے جو قبر کے نیچے ہوتا ہے اب بتائیے آج کے اس مسلمان اور ان کافروں کے مابین کیا فرق ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں حج کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں تو عبادت وہ بھی کرتے تھے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مسجدیں بنائی ہوئی ہیں تو وہ بیت اللہ کے منتظم تھے وہ بیت اللہ کے بانی تھے وہ بیت اللہ کے متولی تھے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے ہادیوں کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے تو میرے بھائی یہ جان لیں کل کے مشرق اور آج کے مشرق میں کوئی فرق نہیں ہے وہ بھی اللہ کو مانتے تھے یہ بھی اللہ کو مانتا ہے وہ بھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین مانتے تھے آپ کی شخصیت کے مطرف تھے آپ کی اچھی صفات کے موترف تھے لیکن کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے یہ فرق ہے وہ, وہ کھڑے تھے مکہ کے کافر کھڑے تھے کلمہ نہیں پڑھتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کلما پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ لات کو چھوڑ دو کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ عزا کو چھوڑ دو کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ حبل اور منات کو چھوڑ دو آج کا مسلمان کیا کرتا ہے کلما بھی پڑھتا ہے توحید کے اوپر ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے قبر والوں کو پکارتا بھی ہے قبر والوں سے بیٹے بھی مانگتا ہے شفا بھی مانگتا ہے رزق بھی مانگتا ہے فرق یہ ہے کہ کل کا مشق دوغلا نہیں تھا آج کا مشق دوغلا ہے بلکہ کل کا مشق اس لحاظ سے بچہ اچھا تھا کہ جب وہ پھنس جاتا پھر وہ لات کو نہیں پکارتا تھا پھر کس کو پکارتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن پاک نہیں بیان کیا ہے کہ جب وہ فرس جاتے فیدارا فی کی بو فلفل کی دا اللہ مخلسی نلاحدین جب وہ فنس جاتے کشتی ان کی ڈوبنے لگتی سمندر کی تغیانیاں اور موجودوں کا سامنا کرنا پڑتا تب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے مخلسی نلاح الدین لیکن فلم بر ادا ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت سے نجات دے دیتا تب وہ چر کرتے آج کیا مشق فنس جائے مصیبت میں ہو کشتی ڈوب رہی ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پکارے گا بلکہ شیخ عبد القاد جلانی کو پکارے گا یا کسی اور بزرگ کو پکارے گا اس لحاظ سے بھی آپ وسلم کے زمانے کا مشق آج کے مشق سے بہتر ہے آج کا مشق جو ہے وہ شرک کی آخری حدود تک پہنچ چکا ہے تو بہرحال میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بخاری شریف کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میں نے جہلیت کے زمانے میں کفر کے زمانے میں یہ منت مانی تھی کہ مشتے حرام میں ایک رات اتکاف کروں گا آپ نے کہا اپنی نظر کو پورا کرو پورا کرو یہ آڈر کے لفظ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعتقاف جس کی آپ منت مان چکے ہوں اسے پورا کرنا ضروری ہے ورنہ عام حالات میں اعتقاف جو ہے وہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے مصحب ہے بہتر ہے بیٹھ جائیں تو ثواب ملے گا نئے اتقاف بیٹھیں گے تو گناہ نہیں ملے گا اگلا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کیا اعتکاف بیٹھنے کے لیے مسجد ضروری ہے یا کسی گھر میں کسی بلڈنگ میں کسی اور جگہ بھی اتکاف بیٹھ سکتے ہیں کیا احتکاب بیٹھنے کے لیے مسجد ضروری ہے یا احتکاف کے لیے نئے شہر بھی آباد ہو سکتے ہیں کیا احتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے یا احتکاب کسی کوٹھی میں اور کسی گھر میں بھی ہو سکتا ہے میرے بھائی اللہ تبارک کو تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں ولاشر <الْمَسَاجِد> کہ اپنی بیگماد سے ہم بسری نہ کرو اپنی بیگماد سے مباشت نہ کرو اس وقت جب کہ تم مشدوں میں احتکاف بیٹھے ہوئے ہو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ احتکاف کے ہاتھ میں مباشت نہ کرو کہا مشدوں میں جب احتکاب کر رہے ہو تب مباثت نہ کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے گھر میں یا بار صحرا میں یا جنگلات میں نہیں ہوتا یہ پہلی دلیل میں نے دی ہے دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اعتکاف بیٹھتے رہے اگر مسجد کے علاوہ اعتکاف جائز ہوتا تو آپ ایک بار گھر میں بیٹھ جاتے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ مسجد کے علاوہ بھی اعتکاف جائز ہے نمبر تین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات اعتکاب بیٹھتی رہی اور مسجد میں آ کر بیٹھتی رہی حالانکہ عورتوں کے لیے گھر سے نکل کر مسجد میں اعتکاف بیٹھنا ایک مشکل بات ہے وضو کے لیے نکلنا ہوتا ہے قزائے حادت کے لیے نکلنا ہوتا ہے اس سب کے باوجود وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھتی رہی اگر گھر میں اعتکاف جائز ہوتا تو ایک بار یا کوئی ایک خاتون گھر میں اعتکاف بیٹھ جاتی تاکہ امت کو معلوم ہو جاتا کہ گھر میں اعتکاف بیٹھنا جائز ہے نمبر چارش رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات میں سے ایک بیگم ایسی بھی تھی جسے استحادا کا خون آتا تھا کون سا خون آتا تھا میرے بھائی بولیں ذرا لفظ آپ کے ذہن میں بیٹھے استحادا کا خون استحادا کا خون کون سا ہوتا ہے حید والا نہیں یہ حید سے مختلف ہوتا ہے حید وہ خون ہے وہ پلید خون ہے حیض جس کی موجودگی میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی جس کی موجودگی میں عورت رودے نہیں رکھ سکتی جس کی موجودگی میں عورت اپنے خامن سے تعلقات قائم نہیں کر سکتی اور حیض کا خون عورت کے جوان ہونے کی علامت ہے عورت کے تندرست ہونے کی علامت ہے اس بات کی علامت ہے کہ عورت ابھی بچے پیدا کر سکتی ہے لیکن استحادی کا خون یہ حیض سے ہٹ کر ہوتا ہے یہ ایک بیماری ہوتی ہے ایک رگ ہے جو پھٹ جاتی ہے اور اس کا خون عام خون سے ملتا جلتا ہوتا ہے اس سے وہ بدمونی آتی جو حیض کے خون سے آتی ہے اور یہ عام خون سے اس کا رنگ بھی ملتا ہے اور اس کی موجودگی میں عورت نماز بھی پڑے گی روزے بھی رکھے گی خامد سے تعلقات بھی کیم کر سکتی ہے احتکاف بھی بیٹھ سکتی ہے تو اس کا خون اس عورت کو آتا تھا اور وہ اس خون کی موجودگی میں مشرح نبوی میں اتقاف بیٹھا کرتی تھی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہم اس کے نیچے کو ٹرے وغیرہ کو برتن رکھ دیا کرتے تھے اس کا خون اس برتن میں گرتا رہتا تھا اور وہ نماز پڑھتی رہتی تھی میرے بھائی ذرا غور کیجئے اس حدیث کے اوپر بخاری شریف کی حدیث ہے بیان کرنے والی ام المؤمنین امن عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں اتقاف بیٹھنے والی نبی وسلم کی بیگمات میں سے کوئی بیگم ہے میری اور آپ کی ماؤں میں سے کوئی ماں ہے اگر گھروں میں اتقاف بیٹھنے کی گنجائش ہوتی کم از کم یہ خاتون اپنے گھر میں اتقاف بیٹھتی مردوں کے سامنے یوں مسجد میں اتقاف نہ بیٹھتی میرے بھائی ان تمام دلیلوں کے اوپر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اگر آپ توجہ سے اور تعصب کے بغیر تعصب کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہر ایک کے اوپر رکھتے ہوئے غور کریں گے تو آپ اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ مشتوں کے علاوہ کہیں اور اعتکاف جائز نہیں ہے